السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپٹیشنل کمپلیکسٹی کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی اور یہاں پہ اصل میں جتنی کاروائی اب تک ہم کرتے آ رہے ہیں اس سے ہم نے بالکل ہٹ کے ایک نئی کاروائی ایک نئی روش سے ہم نے اختیار کی وہ یہ کہ اب تک تو ہم پرابلمس جب ہمارے سامنے آتی تھیں ان کے لیے ہم ایک میتھمیٹیکل ماڈل یا کوئی ماڈل بناتے تھے پھر اس ماڈل کی بنا پہ ہم کوئی اسٹریٹجی تلاش کرتے تھے ڈیوائڈ اینڈ کانکر گریڈی، ڈائنامک پروگرامنگ یا اس طرح کی اور, اور گرافز بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں پھر ہم اگر یہ پرابلم کو اس طرح کسی ماڈل میں یا اسٹریٹجی کے حوالے سے جائزہ لے کے طے کر سکتے تھے کہ اس کو ایسے حل کریں تو پھر ہم اس کے لیے الگریدم بناتے تھے اس الگریدم کے ہم انالیس کرتے تھے ٹائم کے حوالے سے بھی اور کے حوالے سے بھی اور پھر کچھ کیسز میں خاص طور پہ جو آپٹمائزیشن پرابلمس تھی ان میں ہم نے ان ایلگمس کو ایز اے میتھمیٹیکل تھرم بھی دیکھا اور پھر اس کا پروف پیش کیا کہ اگر ہم اس طرح یہ الگم چلائیں جس میں یہ اسٹیپس ہیں تو ہم میتھمیٹکلی شو کر سکتے ہیں کہ یہ الگ کریکٹ ہے یعنی کہ آپ کو صحیح جواب دے گا اور آپٹیمل جواب دے گا البتہ جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا تھا بلکہ ارلی آن ففٹیز میں سکسٹیز میں خاص طور جب جبکہ آپریشن ریسرچ اور کمپیوٹر سائنس میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی وہاں پہ لوگوں نے کئی پرابلمز کے لیے افیشنٹ یا پولون ٹائم الدمس ڈھونڈے اور وہ مل گئے لیکن کئی ایسی پرابلمز سامنے آئی جن کے لیے لوگوں نے اتنی کوشش کی کہ آخر میں تھک ہار کے ان کو کہنا پڑا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پرابلم کے لیے کیوں نہیں ہمیں پولونمل ٹائم الگریدم ملتا اس بنا پہ لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید ہم کوئی بالکل غلط رستے پہ ہیں شاید کوئی نیا رستہ اختیار کرنا پڑے گا یا کوئی پروگرامنگ پیراڈائم یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہم تلاش نہیں کر پا رہے جس کی بنا پہ ہمیں یہ پولونومل ٹائم الگ نہیں ملے گا ساتھ میں یہ بھی ہوا کہ کئی پرابلمز جو تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا عکس لگتی تھی کہ یہ پرابلم اور یہ دو پرابلمز جو ہیں یہ لگتی ہیں ایک ہی ہیں اور ایسی کئی پرابلمز پھر سامنے آئیں جو کہ ایک میں سے دوسرے کو آپ ٹرانسفارم کر کے بنا سکتے ہیں اور یہ وہ پرابلمز تھی جن کے لیے پولون ٹائم ایلبردم نہیں مل رہا تھا خیر ایونچولی پھر یہ چیز اسٹبلش ہوئی بلکہ پروو ہوئی کہ ہاں واقعی ایسی پرابلمس کے لیے پولون ٹائم نہیں ہے یہ پروف جو تھا ایکچولی یہ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ریڈکشن کے ذریعے ثابت کیا گیا البتہ اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ اصل میں جتنی پرابلمس اب تک سامنے آ چکی ہیں کمپیوٹر سائنس میں یا ان جنرل کمپیوٹیشنل پرابلمس یعنی کہ وہ پرابلمس جو آپ کسی کمپیوٹر پہ سالو کرنا چاہتے ہیں اور یہ کمپیوٹر ضروری نہیں مشین ہو اس کے لیے آپ اٹومیٹا یا دوسرے کورسز میں دیکھیں گے کہ ورچوئل مشین یا جس طرح ٹورنگ مشین ہے جو کہ ایکچولی فزیکلی ایک مشین نہیں ایک مشین کا ایک ماڈل ہے اس کے ذریعے آپ پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں اس پنا پہ کلاسز انٹروڈیوس کی گئی جن کو کمپلیکسٹی کلاسز کہا جاتا ہے یہ کلاسز ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی ان کی ڈیفینیشن جس میں کلاس پی این پی ہارڈ این پی اور این پی کمپلیٹ ان کی پچھلی دفعہ میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی اور ایک چیز جو میں نے جس کے بارے میں زیادہ ڈسکشن کی تھی وہ تھی پولون ٹائم ویریفیکیشن اور وہ اس بنا پہ کہ اب جو ہم کاروائی کریں گے یا یہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم افیشئنٹ ایلگردم کی تلاش نہیں کریں گے بلکہ ہم پروو کریں گے کہ کسی خاص پرابلم کے لیے افیشئنٹ ایلگردم یعنی کہ پولون ٹائم ایلگردم نہیں ہے جتنا مرضی ڈھونڈنے کی کوشش کرو دوسرا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس پرابلم کو ایز اے ڈسیزن پرابلم کوس کریں کہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کیا اس گراف میں ویٹ ٹوینٹی کا منیمم اسپینگ تھری ہے کہ نہیں یا اس گرافٹ میں یہ جو سیٹ آف ورٹسیز ہیں اگر ان کو اس ترتیب میں وزٹ کروں تو کیا یہ ہیملٹون سائیکل ہے کہ نہیں ہم پرابلمس کو اب بجائے سلوشن کے حوالے سے اس طرح پوز کریں گے کہ کیا اس پرابلم کا یہ حل ہے کہ نہیں ایک ڈسیزن پرابلم ہوگی اس ڈسیزن پرابلم کا آنسر یس نو ہوگا اب میں آپ سے یہ کہوں گا یا کاروائی یوں ہوگی کہ ایک پرابلم ہے اور کسی طرح اس کا ایک حل سامنے آیا ایک سولوشن سامنے آئی ہمارا کام اب یہ ہے کہ ویریفائی کرو کہ یہ سولوشن ایکچولی اس پرابلم کی سولوشن ہے کہ نہیں اور ویلڈ سولوشن ہے کہ نہیں اور اگر یہ ویلڈیشن یا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا ایک سرٹیفکیٹ آپ کو کوئی ملتا ہے ایک پرابلم کے ساتھ آپ نے اس سرٹیفکیٹ کو کہنا ہے کہ یہ ویلڈ ہے کہ نہیں اگر آپ یہ ویلیڈیشن یہ ویریفکیشن پولونومیل ٹائم میں کر سکتے ہیں تو پھر وہ کلاس جو بنائی تھی ہم نے وہ ان پی تھی کچھ پرابلمز جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ دکھایا تھا ہیملٹون سائیکل کا نہ ہونا یہ چیز آپ ویریفائی بھی نہیں کر سکتے پولون ٹائم میں یعنی کہ اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا اب یہ والی بات کہ ایک پرابلم ایک دوسرے پرابلم کے ساتھ ملتی جلتی ہے اس کے لیے جو کاروائی ہم اب استعمال کریں گے وہ ریڈکشن ہے اور یہ اس حوالے سے کہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اب بجائے پرابلم کا حل تلاش کرنے کے ہم ایکچولی پروف کریں گے کہ اس پرابلم کے لیے کوئی افیشنٹ ایلگردم نہیں ہے یعنی کہ ہم ایک ایلگردم کے نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کا پروف پیش کریں گے اور یہ پروف جو ہے یہ ہم ان ریڈکشنس کے ذریعے کریں گے جس کے بارے میں آج ہم تفصیلن گفتگو کرتے ہیں Consider the question سپوز there are ٹو problems اے اینڈ بی یو نو اور یو strongly believe ایٹ لیسٹ That it is impossible ٹو solve پرابلم اے ان polynomial ٹائم اینڈ یو وانٹ ٹو پروو that بی cannot be بی in ان time ٹائم ہاؤ وڈ یو ڈو دس وی وانٹ ٹو شو کہ اے از ناٹ ان پی اے از ناٹ ان پی یہ ہمارے پاس فیکٹ ہے اور اس سے ہم یہ چیز اخذ کریں گے کہ بی جو ہے وہ بھی پی میں نہیں ہے یہ ایک میتھمیٹیکل نوٹیشن اب استعمال کر رہا ہوں جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ مجھے شک ہے کہ اے جو ہے اس کے لیے پولون time نہیں ہے ایلگر اور اس بنا پہ کہ میں یہ شو کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ بی جو ہے وہ P میں نہیں ہے یہ مجھے چیز معلوم ہے اور اے چونکہ پولون ٹائم میں سالو نہیں ہو سکتی اس سے میں اب یہ پروف کروں گا کہ بی جو ہے وہ بھی میں پروف یا سالو نہیں ہو سکتی یہاں پہ اصل میں میں وہ ممبرشپ والی بات کر رہا ہوں کہ بی کے بارے میں تو پتا ہے کہ وہ پولون ٹائم میں یا اے کے بارے میں پتا ہے کہ وہ پولنول ٹائم میں سالو نہیں ہو سکتی یہ کسی طرح پروف ہو چکا ہے اب وہ شاید این پی میں ہے یا این پی کمپلیٹ میں ہے البتہ یہ جو نئی پرابلم بی ہے اس کے بارے میں فی الحال مجھے پتا نہیں ایک تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ بی کے لیے کوئی پالونارمل ٹائم ہے البردم تلاش کروں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی گائڈ لائن نہیں جس سے میں یہ چیز طے کر سکوں کہ اگر میں ایک سال تک بی کے لیے کوئی حل تلاش کروں پولون ٹائم تو مجھے مل جائے گا پھر تو آپ سوچیں کہ چلو ٹھیک ہے ایک سال لگے گا میں ڈھونڈ لوں گا اگر آپ کو یہ کہیں کہ چلو دس سال لگیں گے اور آپ کی زندگی اگر دس سال فرض کرے آپ سمجھتے ہیں کہ باقی ہے یا اتنی ہمت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دس سال لگا لیتا ہوں مجھے مل تو جائے گی اب اگر ایسی کوئی گارنٹی نہیں تو کیا آپ کوشش یہ کرنا چاہیں گے خیر لوگوں نے کوشش تو کی تھی شروع میں البتہ ہم جو اب کاروائی کر رہے ہیں اس میں ہم اس کوشش کے بارے میں شروع سے ہی ایک فیصلہ کریں گے اور وہ ایسے کہ ایک پرابلم اے جو ہے اس کے بارے میں ہمیں مکمل طور پہ پتا ہے کہ اس کے لیے پروف ہو چکا ہے کہ پولون ٹائم آرویدم نہیں اور مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ جو بی ہے یہ کچھ اے سے ملتی جلتی ہے اب میں کروں گا یہ کہ کسی طرح اے کو بی میں یا بی کو اے میں میں کنورٹ کر دوں گا اس کنورژن کی چھوٹی سی مثال ایسے دیکھیے کہ میں اگر آپ کو ایک میٹرکس دوں ٹو ڈیمینشنل میٹرکس بائی کا جس میں انٹریز ہیں تو اس کو میں ایز اے گراف بھی پریزنٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میٹرکس ایکچولی ایک میٹرکس ہے تو ایک لحاظ سے ایک گراف پرابلم کو میں نے ایک میٹرکس یا میٹرکس پرابلم کو میں نے ایک گراف میں کنورٹ کر دیا ہم یہ کاروائی ابھی دیکھیں گے کہ کنورژن کے لیے بھی میتھڈالوجیز ہیں طریقے ہیں ایلگردمس ہیں کریں گے ہم یہ کہ اے کو ہم بی میں یا بی کو ہم اے میں کنورٹ کریں گے جو بھی ممکن ہو اور چونکہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ پرابلم اے اور بی اصل میں ایک ہی ہیں یعنی کہ اے کی تصویر کے دو رخ ہیں تو چونکہ اے کے لیے کوئی پولانومل ٹائم الگریدم نہیں اور وہ چونکہ بی میں کنورٹ ہو سکتی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ چاہے ایک سال لگاؤ چاہے دس سال لگاؤ چاہے دس ہزار سال لگاؤ فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے b کے لیے بھی پول ٹائم ایل نہیں ملے گا آئیے اب اس چیز کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے سامنے دو پروبلم ہیں ایک نان نان پولان ٹائم پرابلم ہے اور ایک نئی پرابلم ہم پوسٹ کریں گے جس کے بارے میں ہم پھر ایونچولی پروو کریں گے کہ یہ چونکہ ایک اور پرابلم سے ملتی جلتی ہے یا کنورٹ ہو جاتی ہے یا ریڈیوس ہو جاتی ہے اس پرابلم میں transform بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں اس بنا پہ یہ جو نئی problem ہے یہ بھی افیشئنٹلی سالویبل نہیں ہے consider این ایگزامپل ٹو ایلسٹریٹ ریڈکشن دا فالوئنگ پرابلم از اے ویل نون پرابلم ان پی یعنی کہ یہ جو problem ہے یہ uh, non uh, polynomial time یا ہمارا یہ جو NP پی کمپلیٹ سیٹ اس میں ہے تھری کلر گیون اے گراف جی کین ایچ آف اس ورڈ سیز بیڈ ود ون آف تھری ڈفرنٹ کلر لیبل اور کلر یہ گراف کلرنگ پرابلم جو ہے یہ اصل میں ایک کافی وسیع اپلیکیشن ایریا ہے پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک گراف دیتا ہوں انڈیریکٹڈ گراف ہے ڈائریکٹڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن فی الحال آپ انڈائریکٹڈ گراف لیں اب آپ نے ورٹسیز کو کلر کرنا ہے یا ان کو رنگ دینے ہیں اور رنگ اس طرح کہ ایک ورٹکس جو ہے اس کو اگر آپ نے ایک رنگ دیا تو اس کے جتنے ہیں یعنی کہ جن کے ساتھ اس کے ایجز ڈائریکٹ ایجز ہیں ان میں سے کسی کا وہ رنگ نہ ہو اس پرابلم کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ منیمم نمبر اف کلرز کتنے ہوں کیا چار کلر سے یہ ہو سکتا ہے کہ پانچ کلر سے ہو سکتا ہے دوسری یہ بات کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ گراف میں اگر دس ورٹیسیز ہیں یا بیس ورٹیسیز ہیں تب یہ پرابلم حل کرو نہیں ان جنرل یعنی کہ ان ورٹیسیز ہیں گراف میں وہ آپ کے سامنے گراف میں دیتا ہوں اب آپ نے ان ورٹیسیز کو کلر کرنا ہے اور اس طرح کہ کسی ایک وٹس کو اگر آپ نے ایک کلر دے دیا تو اس کے جتنے نیبرز ہیں ایڈجسٹن ورٹیسیز ہیں ان میں سے کسی کا وہ رنگ نہیں ہوگا ان ورٹسیز کے اپنے اپنے رنگ ہو سکتے ہیں اور ان میں سے بھی شاید دو وٹسیز کے سیم رنگ ہو لیکن ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہوگا یا یہ کہ دو ایڈجسن ورٹسیز کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے کلرنگ arises in various partitioning problems where there is a constraint that two objects کے be assigned to the same set of partitions اب میں ایکچولی اس پرابلم کی جو ایپلیکیشن ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ آپ کو احساس ہو کہ یہ پرابلم جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے یا یہ کہ ایکچولی یہ پرابلم ہے کیا کمس فرام دی اورجنل ایپلیکیشن وچ واز میپ ڈرائنگ ٹو کنٹریز دیٹ شیئر اے common border should be کلرڈ ود different colors It is a well-known case that planar graphs can be colored with four colors and there exists a polynomial time algorithm for this but determining whether this can be done with three colors is hard and there is no polynomial time algorithm for it. Graph coloring problem کے بارے میں نے کہا ہے کہ اس کی original application اصل میں maps میں تھی. Geography میں آپ نے maps دیکھے ہوں گے یا ویسے general maps دیکھے ہوں گے فرش کریں میں آپ کو یورپ کا یا ایشیا کا میپ دیتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یورپ کا میپ لیں ہر ملک جو ہے اس کو ایک رنگ دو اور رنگ ایسے دو کہ ایک ملک جو ہے اس کے جتنے نیبرز ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ بالکل جو نیبرز ممالک ہیں ان کے رنگ اس ملک کے رنگ سے مختلف ہوں تو آپ کو میپ کلر کرنے کے لیے یعنی کہ ممالک کو رنگ دینے کے لیے منیمم نمبر آف کلرس کتنے درکار ہیں ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر سو ممالک ہیں یا پچاس ممالک ہیں یا جس طرح امریکہ کا میپ لے لیں جس میں ایک ایک رنگ دینا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو پچاس مختلف رنگ دے دیں اس سے یہ یقیناً ہوگا کہ ہر اسٹیٹ کا اپنے نیبر کے ساتھ رنگ جو ہے وہ کلش نہیں کرے گا البتہ اگر میں پچاس رنگ نہیں استعمال کرنا چاہتا تو پچاس سے کم کتنے ہو سکتے ہیں بلکہ منیمم کتنے ہو سکتے ہیں کیا پانچ میں ہو جائے گا کیا چھ رنگوں سے ہو سکتا ہے یہ ممکن یہ چیز اصل میں پروو ہو چکی ہے کہ منیمم جو ہیں وہ آپ چار رنگوں سے کسی میپ کو کلر کر سکتے ہیں ان چار کی مدد سے جب آپ ممالک کو رنگ دیں گے تو دو ممالک جو آپس میں نیبرس ہیں ان کے کلر کلش نہیں کریں گے اور وہ گراف اگر آپ اس کو بنائیں جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ گراف کیسے بنتا ہے اگر وہ گراف پلینر ہے یہ آپ نے ڈسکریٹ میتھ میں کیا ہوگا کہ پلینر گراف کیا ہوتے ہیں تو چار رنگوں سے آپ یہ کلرنگ کر سکتے ہیں بلکہ یہ کہ اس کے لیے ایک پولانومیل ٹائم الگریدم موجود ہے جس سے آپ ایسے گراف کو چار رنگوں سے کلر کر سکتے ہیں اب کوشچن یہ ہے کہ کیا تین رنگوں سے یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں چار تو ثابت ہو چکا تین رنگوں والا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی پولون ٹائم نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کو پولون ٹائم سے یہ بھی نہیں پتا چل سکتا کہ کیا اس کو آپ تین رنگوں کی مدد سے رنگ سکتے ہیں کہ نہیں آئیے میں آپ کو اس گراف کلرنگ کی کچھ مثالیں دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اس پرابلم کی اہمیت کا احساس ہوگا پریکٹیکل اپلیکیشنس کے حوالے سے یہ گراف کلرنگ جو ہے یہ کہاں کہاں پہ پرابلم سامنے آتی ہے جس کی خاطر پھر ضرور ایسی بات ہوگی کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے پولون ٹائم الگ ہم ڈویلپ کر سکیں پہلی مثال گراف کلرنگ کی میپس کے حوالے سے دیکھیے فرض کریں یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو ساؤتھ امریکہ کا میپ دکھایا ہے جس میں ممالک ہیں برازیل ہے وینسویلا ہے کولمبیا ہے پرو ایکوڈور بولیویا پیراگوائے ارجنٹینا چلے اور یہ چھوٹے چھوٹے ممالک گایا فرینچ گایا اور اس طرح اب میں کروں گا یہ کہ اس میپ کو میں نے کلر کرنا ہے یہاں پہ کلرز تو ہوئے ہوئے ہیں لیکن شاید یہ چار یا پانچ نہیں اس سے زیادہ بھی ہیں البتہ ان جنرل اگر میں آپ کو یہ میپ دوں کہ ان میں ان ممالک کو مختلف رنگ دو کہ جو دو نیبرنگ کنٹریز ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ برازیل کے ساتھ جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے رنگ جو ہیں وہ, وہ نہیں جو کہ برازیل کا رنگ ہے بولیویا دیکھ لیں پیراگوئے دیکھ لیں یا اس طرح کے آپ نے شاید اور بھی میپس دیکھے ہوں گے ان میں جنرلی یہ چیز کی جاتی ہے کہ کنٹریز کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں لیکن جیسے کہ یہاں پہ بھی, بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نہیں کہ یہاں پہ دس پندرہ رنگ ہیں بلکہ تین چار رنگوں کی مدد سے ہی یہ کاروائی مکمل ہو گئی ہے اب یہ چیز کہ اس میپ کے لیے منیمم نمبر آف کلرز کیسے کس نے ڈٹرمن کیے اس کے لیے یہ گراف پرابلم کچھ یوں پوز کی جاتی ہے ہر ملک جو ہے اس کو آپ ایک ورٹیکس سمجھیں ایک گراف میں اور اگر ایک ملک اور ایک دوسرے ملک اے اور بی کے درمیان بارڈر ہے یعنی کہ وہ نیبرز ہیں تو پھر ان دو ممالک کے لیے جو ورٹسیز آپ نے بنائے ان میں آپ ایک ایج لگا دیں اگر وہ نیبرز نہیں ہیں تو یہ ایج نہیں ہوگا اب اگر میں یہ کاروائی یہ ساؤتھ امریکہ کے میپ کے ساتھ کروں تو اس سے جو گراف بنتا ہے انٹریکٹڈ گراف وہ یوں ہوگا یہاں پہ اب ممالک کو میں نے میپ کے ذریعے تو نہیں دکھایا بلکہ یہ ورٹسیز بنا دیے ہیں ریکٹینگولر ورٹیسیز ہیں سرکلر نہیں ان میں ان ممالک کے اب میں نے نام لکھ دیے برازیل فرینچ گایا گایا سری نام وینسویلا کولمبیا اکوڈور پرو، روح پیرا گوائے بولیویا چلے ارجنٹینا یورو اب میں نے یہ کیا ہے کہ جن ممالک کے درمیان نیبر یا وہ آپس میں نیبرس ہیں یعنی کہ بارڈر ہے ان کو میں نے ایجسٹ سے اب جوڑ دیا ہے فرض کریں برازیل برازیل کافی بڑا ملک ہے اور اس کا کافی ملکوں کے ساتھ بارڈر ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے ممالک فرینچ گاینا سورے نام گایا وینسویلا کولمبیا پرو بولیویا پیرا گوائے اور یورو اور ارجنٹینا تو اس پہ نہ پہ دیکھیے برازیل سے یہ ایجز جو ہیں ادھر ان ممالک کی طرف جا رہے ہیں البتہ جیسے ایکوڈور ہے یا چلے ہے ان دو ممالک کا برازیل کے ساتھ بارڈر نہیں تو ان ممالک سے برازیل تک تو لنک نہیں البتہ ان کا پھر فار ایگزامپل چلے کا ارجنٹینا کے ساتھ چلے کا بولیویا اور پرو کے ساتھ بارڈر ہے تو ان کے ساتھ یہ ایجز ہے اسی طرح کولمبیا جو ہے یہ برازیل کے ساتھ بھی ہے وینزویلا ایکوڈور اور پرو کے ساتھ بھی ہے اب اس میپ کو میں نے گراف میں کنورٹ کر دیا ہے تو گراف کلرنگ پرابلم اب یہ ہے کہ ان باکسز کو رنگ دو اور اس طرح کہ فرض کریں اس باکس کو اگر میں گرین کر دیتا ہوں یعنی کہ سبز رنگ دیتا ہوں تو اس کے جتنے بھی ایڈجیسنٹ ورٹسیز ہیں جن میں یہ والا یہ والا یہ کافی ممالک جو ہیں جو اس کے ساتھ نیبرز ہیں ان میں سے کسی کا رنگ گرین نہیں ہوگا ان کا ایسے ہو سکتا ہے کہ فرض کریں اس کو میں ریڈ کرتا ہوں اور اس کو میں بلو کر دیتا ہوں گا کو میں دوبارہ ریڈ کر سکتا ہوں کیونکہ گایا کا فرینچ گایا کے ساتھ ڈائریکٹ بارڈر نہیں ہے یعنی کہ میں کلرس کو ری یوز کر سکتا ہوں لیکن شرط یہ رہے گی کہ کوئی بھی پیئر آف ورٹسیز جو ہیں جو کہ ایڈجسٹنٹ ہیں ان کے رنگ جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے اور دوسری یہ بات کہ نہ صرف رنگنا ہے بلکہ مجھے بتاؤ کہ منیمم نمبر آف کلرز کتنے درکار ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا اگر یہ گراف پلینر ہے تو چار رنگوں کی مدد سے آپ اس کو کلر کر سکتے ہیں کیا یہ تین رنگوں سے ممکن ہے کہ نہیں یہ پرابلم جو ہے یہ این پی کمپلیٹ ہے یعنی کہ اس کے لیے کوئی پولون ٹائم ایلو نہیں ہے جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ ایک گراف پلینر گراف جو ہے خاص طور پہ اس کو آپ تین رنگوں کی مدد سے کلر کر سکتے ہیں یا یہ کہ کلر کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں ایسے بھی گرافز ہیں جو کہ تین رنگوں کی مدد سے کلر نہیں ہو سکتے چار سے البتہ ہو سکتے ہیں اور اگر وہ گراف پلینر ہے تو وہ اس کے لیے اپروو ہو چکا ہے کہ چار رنگوں کی مدد سے ایک پالون ٹائم الدم کی مدد سے آپ اس میپ کو کلر کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ مثال دیکھیے میں نے یو ایس کا میپ اب دکھایا ہے جس میں یہ اس کی سٹیٹس ہیں یہ ٹیکسس فلوریڈا ادھر نیو درمیان میں یہ کھینزس کالوریڈو اب یہاں پہ کیا یہ گیا ہے کہ اس سٹیٹ میپ کو کلر کیا گیا ہے اور یہ چار رنگوں کی مدد سے ریڈ گرین یہ جو براؤنش سا بیج سا رنگ ہے اور بلو اب دیکھیے کہ کوئی سٹیٹ لے لیں فور ایگزامپل ٹیکسس لے لیں اس کے یہ نیبر ہے یہ نیبر ہے یہ نیبر ہے یہ نیبر ہے یہ جو سٹیٹس ہیں ان پانچوں اسٹیٹس کا ایک دو تین اور چار یہ چار سٹیٹس جو ہیں ان کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں البتہ اس سٹیٹ کا اور اس اسٹیٹ کا رنگ ایک ہی ہے لیکن یہ دونوں آپس میں نیبر نہیں ہیں یہ ہے وہ میپ کلرنگ پرابلم جس کو اصل میں ہم اب ماڈل کر رہے ہیں ایز گراف پرابلم تو یہ بھی کاروائی اب ہم ایک لحاظ سے اس پورے کورس میں ایک مہارت کے طور پہ حاصل کر چکے ہیں یا یہ مہارت ہمیں اب حاصل ہونی چاہیے یا کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مہارت ہمارے سامنے آئے کہ جب ہمیں ایک پرابلم دی جائے تو اس کے لیے کیا ٹیکنیک کیا اسٹریٹجی کیا ماڈل ہم استعمال کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ جو میپ کلرنگ پرابلم ہے اس کو حل کرنے کے لیے یہ نہیں کہ میپ کے اوپر بیٹھ جاؤ اور ان کو رنگنا شروع کر دو اصل میں یہ گراف کلر میں کنورٹ کی جا سکتی ہے اور یہ گراف کلرنگ کی سلوشن جو ہے یہ اگر نکل آئے تو صرف میپ کلرنگ میں نہیں بلکہ کئی اور جگہ پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے وہ مثالیں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ کلربل والی بات اب گراف کے حوالے سے ان جنرل کہ یہ گراف جو ہے جس میں یہ ورٹیسیز ہیں یہ چاہے ممالک ہیں یا بعد میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کچھ اور پرابلمس بھی ہیں لیکن یہ ورٹیسیز ہیں اور اگر ان ورٹیسیز کو اس طرح رنگنا ہے کہ کوئی ورٹکس جو ہے اپنے ایڈجسٹن ورٹیسیز کے ساتھ اگر رنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو رنگ کا کلیش نہیں ہے یہ والا گراف جو ہے یہ تین رنگوں کی مدد سے کلر کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس گراف کو اس کنڈیشن کے حساب سے اگر کلر کرنا ہے کہ کوئی ورٹیکس جو ہے اپنے نیبر کے ساتھ سیم کلر نہیں رکھتا تو تین کلر درکار ہوں گے اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں اگر یہ گراف دیکھیں تو جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ تین رنگوں کی مدد سے کلر نہیں ہو سکتا چار یا اس سے زیادہ سے ہو جائے گا لیکن تین سے کسی صورت میں یہ چیز کلر نہیں کی جا سکتی اب یہ ہے ہمارے سامنے ڈسیزن problem ایک گراف ہے اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تین رنگوں کی مدد سے اس گراف کو کلر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اب آپ نے اس کا یس نو آنسر دینا ہے دوسری یہ بات جہاں تک ویریفائبلٹی کی بات ہے کہ اگر میں اس کو رنگ دوں تو کیا آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ میرا رنگنا جو ہے وہ ویلڈ ہے کہ نہیں اس کو دیکھیے اگر میں گراف جو اوریجنلی بغیر رنگوں کے تھا میں نے اس کو رنگ کے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اس گراف کو میں نے تین رنگوں سے رنگ دیا ہے تم ویریفائی کرو کہ کیا یہ رنگ کرنے کی جو سکیم ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں دوسری یہ بات کیا آپ یہ ویریفیکیشن پالون ٹائم میں کر سکتے ہیں کہ نہیں ذرا اس کو دیکھیے ویریفیکیشن کیسے ہوگی کہ میں ہر ورٹیکس کو لیتا ہوں اور اس کے ساتھ جتنے ہیں ان کے میں رنگ دیکھتا ہوں یہ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا کہ یہ تم نے رنگ کیسے تلاش کیے اور وہ کیوں رنگ اس طرح کیے نہیں میں سمپلی یہ کر رہا ہوں ترتیب ہے یہ ویلڈ ہے کہ نہیں تھری کلر پرابلم کے حوالے سے اب آپ کیا کریں گے اس ورٹیکس کو لے لیں اس کا یہ ایڈجیسنٹ ہے یہ, ہے, یہ ہے. کیا ان کے رنگ مختلف ہیں کہ نہیں پھر آپ ادھر آ جائیں اس کے ساتھ بھی یہی کاروائی کریں اس کے جو ایڈجسٹن ورٹسیز ہیں کیا ان کے رنگ اس کے رنگ سے مختلف ہیں کہ نہیں آپ اس میں بے شک وہ ایک جیسے ہوں جیسے کہ یہ بھی ریڈ ہے یہ بھی ریڈ ہے لیکن اس وقت کے ساتھ وہ کلش نہیں کر رہا یہ کاروائی جو ہے آپ اب تمام ورٹسیز کے ساتھ کریں اور ویریفائی کریں کہ کیا یہ رنگوں کا کلش ہوتا ہے کہ نہیں یہ ویریفیکیشن اب کیسے کریں گے اگر گراف فرض کریں آپ کو ایز اے لسٹ دیا گیا ہے یا میں اور یہ رنگ دے دیے گئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس ڈیٹا اسٹرکچر کو لے کے اس گراف کو اس ڈیٹا اسٹرکچر کی فارم میں لے کے آپ پالانومیل ٹائم میں یہ چیز ویریفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ یہ جو سرٹیفکیٹ میں نے آپ کو دیا ہے یہ رنگوں کی جو ترتیب ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے میں کلیم کر رہا ہوں کہ یہ اس پرابلم کا حل ہے آپ اس کو ویریفائی کریں اور پھر مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ ویریفیکیشن جو ہے پولانومل ٹائم میں کر سکتے ہیں کہ نہیں اگر تو یہ پولون ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں تو پھر یہ ایم پی کلاس جو ہے اس میں یہ ہے اب یہ این پی کمپلیٹ ہے کہ نہیں اس کے لیے اب ہم وہ ریڈکشن والی بات ابھی تھوڑی دیر میں شروع کریں گے البتہ اس کلرنگ کی دو اور مثالیں آپ دیکھ لیجئے تاکہ پھر جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا اس چیز کی اہمیت کا آپ کو احساس ہو یا یہ کہ کس طرح کتنی مختلف پرابلمز جو ہیں ان کے لیے یہ اسٹریٹجی جو ہے گراف اسٹریٹجی خاص طور پہ کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے ایک پرابلم نئی آپ کے پاس مختلف فش یہ ہیں ٹروپیکل فش جیسے کہ میں نے لکھا ہے ٹروپیکل فش ہیڈ سکس ڈیفرنٹ ٹائپس آف فش ڈیزگنیٹڈ بائی اے بی سی ڈی ای ایف ریسپیکٹولی یعنی کہ کوئی صاحب ہیں جن کو بچلیاں اکٹھی کرنے کا شوق ہے ان کو وہ فش ٹینکس میں رکھتا ہے اور اس کے پاس یہ چھ سپیشیز ہیں جن کو میں نے اے بی سی ڈی ایف کے ساتھ ڈیزگنیٹ کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے بیکاز آفیٹر فری water conditions and size some fish ناٹ بی کیپٹ in the سیم ٹینک اور اس کے لیے میں آپ کو یہ اگلی ٹیبل میں جو ان کی کنسٹریٹ کی ہے وہ میں بتاتا ہوں وہ ایسے کہ اگر ایک ٹینک میں فش اے ہے تو B اور سی جو اسپیشیز ہیں وہ اے کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیوں شاید B جو ہے وہ اے کو کھا جائے گی یا سی بی اے کو کھا جائے گی یا مے بھی یہ اگر ذرا وارم واٹر فش ہے تو یہ جو ہے یہ کولڈ واٹر فش ہے یا اگر اے جو ہے یہ سمندر کی ہے اور یہ دریائی ہیں تو سمندر کی فش جو ہے وہ دریا والی فش یا اس پانی میں کیونکہ سمندر والا پانی جو ہے وہ سولٹیش ہوتا ہے دریائی پانی جو ہے وہ اتنا سولٹج نہیں ہوتا کہنے کا مقصد یہ کہ اے جو ہے اسپیشیز کے حساب سے وہ اسی ٹینک میں نہیں ہو سکتی جس میں بی اور سی ہیں اسی طرح بی جو ہے وہ اے سی اور ای e اگر ٹینک میں ہے تو وہاں نہیں ہو سکتی سی جو ہے وہ اگر ایک ٹینک میں ہے تو اس ٹینک میں اے بی ڈی اور ای e نہیں ہو سکتی اور اسی طرح ڈی جو ہے وہ سی ایف کے ساتھ نہیں ہو سکتی ای e جو ہے وہ بی ایف کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور سپیشیز ایف جو ہے وہ ڈی اور ای e کے ساتھ نہیں ہو سکتی اس کو اب آپ جانوروں کی مثال سے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جانور ہیں اور یہ آپس میں ایک پنجرے میں اگر رکھنے ہیں تو وہ پنجروں میں یہ کنسٹرینٹس جو ہیں یہ لاگو کرنے پڑیں گے اب آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ فش کی مثال مچھلیوں کی مثال لیں ان کنسٹرینٹس کو دیکھیں اور یہ چھ سپیشیز ہیں منیمم نمبر آف فش ٹینکس اکویریم جو ہے کتنے درکار ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ میں ہر سپیشیز کو اپنی ایک ٹینک میں ڈال دوں جس کا مطلب ہے کہ مجھے چھ اکویری درکار ہوں گے لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ چھ سے کم نمبر اف اکویریمس کتنے ہو سکتی ہیں اور اس کا حل مجھے تلاش کر کے بتاؤ کیونکہ میں نے ان فش کو منیمم نمبر اف فش ٹینکس میں ڈالنا ہے یہ پرابلم اب میں کیسے حل کروں پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا اس کو حل کیسے کریں گے پہ چونکہ مثال اب گراف کلرنگ کی چل رہی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی طرح ہم اس کو ایک گراف پروبلم میں کنورٹ کریں گے اور وہاں سے پھر اس کا وہ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اب آئیے اس کو گراف پرابلم بنا دیتے ہیں وہ ایسے میں نے ہر فش کو ایک ورٹیکس سے ریپرزینٹ کر دیا اسپیشیز اے بی سی ڈی ایف اور ای اب یہ جو کنسٹرینٹس تھے کہ اے جو ہے وہ اس ٹینک میں نہیں ہو سکتی جس میں بی اور سی ہیں ان کو میں نے ایجز کے ذریعے دکھایا ہے ایج کا مطلب یہ ہے کہ اے سے بی ایج یعنی کہ اے اور بی جو ہیں ایک ہی ٹینک میں نہیں ہو سکتی اسی طرح اے اور سی جو ہے یہ ایک ٹینک میں نہیں ہو سکتی اگر آپ بی کو دیکھیں بی اے کے ساتھ بی ڈی کے ساتھ اور بی سی کے ساتھ نہیں ہو سکتی اسی طرح سی جو ہے وہ اے کے ساتھ بی کے ساتھ بی کے ساتھ اور ای e کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو یہ جو کنسٹرینٹ پرابلم تھی فش ٹینک کی اس کو اب میں نے ایک گراف پروبلم میں کنورٹ کر دیا ہے اور اب جہاں پہ میرا وہ سوال تھا کہ کیا یا منیمم نمبر آف ٹینکس کیا درکار ہوں گے بلکہ اس کو اب میں ایک ڈسیزن پرابلم بناؤں گا کہ کیا یہ گراف جو ہے یہ تین رنگوں کی مدد سے میں کلر کر سکتا ہوں اور وہ ایسے کہ ہر ورٹیکس جو ہے اس کا رنگ اپنے نیبرز کے ساتھ کلیش نہیں کر سکتا تو ڈسیزن پرابلم جو بنا ہے یہ تھری کلربل ہے کہ نہیں یعنی کہ تین رنگوں کی مدد سے میں اس کو کلر کر سکتا ہوں کہ نہیں یہ سوال اب میں نے یہاں پہ دوہرایا ہے اس کو ابھی میں نے ڈسیزن پرابلم کے طور پہ پریزنٹ تو نہیں کیا بلکہ فی الحال ایک پرابلم کے طور پہ دکھایا ہے واٹ ایز دا اسمالسٹ نمبر آف ٹینکس نیڈیڈ ٹو کیپ آل دا فش اس کو میں ڈسیزن پرابلم بنا سکتا ہوں کہ کیا یہ چار رنگوں کی مدد سے کلر ہو سکتا ہے کہ نہیں کیا یہ پانچ کی مدد سے رنگ ہو سکتا ہے کہ نہیں کیا یہ تین کی مدد سے رنگ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں یہاں پہ اب ایکچولی میں نے سولوشن اس کی دکھائی ہے کہ اصل میں یہ تین رنگوں کی مدد سے اس کو ہم رنگ کر سکتے ہیں اب دیکھیے A کو اگر میں نے ریڈ کلر دیا ہے تو B اور C کو میں نے بلو اور گرین کر دیا یعنی کہ A جو ہے اوک رنگوں کے حساب سے جن کے ساتھ اس کی ریلیشن ہے یعنی کہ یہ ایجز ہیں ان کے ساتھ ان کے رنگوں کا کلاش نہیں ہے اسی طرح C کو اگر اپ دیکھیں C B کے ساتھ A کے ساتھ E کے ساتھ اور D کے ساتھ اس کے لنکجز ہیں لیکن C کا رنگ گرین ہے اور اس کے ساتھ جتنے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں ان کے رنگ گرین نہیں ہیں اور ان کی آپس میں بھی یہ دیکھیے کہ اس کا نیبر بی اور ڈی ہے لیکن بی اور ڈی جو ہیں یہ بھی آپس میں سیم رنگ نہیں ہیں البتہ ڈی اور اے کا رنگ سیم ہے لیکن اے اور ڈی کے درمیان جو ہے وہ لنکج نہیں اب چونکہ اس گراف کو میں تین رنگوں کی مدد سے رنگ کر سکتا ہوں اب بات یہ بنی کہ یہ پرابلم آئی کہاں سے یہ میں نے وہ فش پرابلم کے حوالے سے بنائی یہ ایج اور فش اسپیشیز تھی اور ایجز کا مطلب تھا کہ اے اور بی کے درمیان ایج کا مطلب کہ اے اور بی جو ہیں وہ ایک کی ٹینک میں نہیں ہو سکتے اس کا میں نے چونکہ اب گراف بنا لیا اور گراف کو میں نے تین رنگوں کی مدد سے کلر کر دیا اس سے اصل میں اب ایک جواب سامنے آ گیا ہے اور وہ یہ کہ ان چھ اسپیشیز کو آپ تین ٹینکس میں ڈال سکتے ہیں واقعی آپ تین مختلف ٹینکس لیں مینیمم نمبر ایکچولی تین ہے تینوں میں آپ, آپ ان کو ڈال لیں اور وہ کس طرح کہ جو جو لال رنگ کے نوڈز ہیں وہ فش لال رنگ کے ٹینک میں چلی جائیں گی جو بلو ہیں وہ بلو میں چلی جائیں گی اور جو گرین ہے وہ گرین ٹینک میں چلی جائیں گی یہ اب آپ کے وہ تین ٹینکس ہیں اور اگر ان کو میں اس طرح دکھاؤں کہ دا فیوسٹ نمبر آف ٹینکس دا ٹراپیکل فش اونر ول نیڈ اس تھری اور یہ اب دیکھیے رنگوں کی مدد سے میں نے دکھایا ہے کہ ٹینک 1 میں اے اور ڈی ڈال دیں ٹینک 2 میں ایف اور سی کو ڈال دیں ٹینک 3 میں بی اور ای e کو ڈال دیں یہاں پہ اب وہ کنسٹرینٹس جو ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہوں گے یعنی کہ اگر اے اور ڈی آپس میں یا ادھر دیکھیں کہ بی اور اے کو میں نے علیحدہ کر دیا کیونکہ اگر بی اور اے اکٹھے ہو جاتے تو وہ ایک دوسرے کو یا بی جو ہے وہ اے کو کھا جاتی اب یہاں پہ دیکھیے اصل میں ہم نے کیا کیا چیزیں کر لیں ہم نے ایک پرابلم دیکھی اس کے لیے ہم نے سلوشن حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی یعنی کہ اس کو ہم نے ایک گراف پرابلم میں کنورٹ کر دیا اور گراف پرابلم میں کنورژن کے لیے ہمیں یہ بھی طے کرنا پڑا کہ ورٹسیز کیا ہوں گے اور ایجز کیا ہوں گے میپ کلرنگ میں بھی یہ چیز ہم نے کی تھی اگر آپ نے یہ غور نہ کیا ہو کہ وہاں پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا کہ ورٹسیز کیا ہوں گے اور ایجز کیا ہوں گے میپ کے کیس میں ورٹیسیز ہیں ملک ایجز ہیں اگر دو ممالک کے درمیان بارڈر ہے فش کے کیس میں فش جو ہے وہ ورٹکس ہے اور اگر اس کے درمیان کوئی کنسٹرینٹ ہے کہ اے اور بی اکٹھے نہیں ہو سکتے تو وہ ایج بن گیا اب جب وہ گراف بن گیا تو گراف پرابلم کے جتنے الگردمس ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ان میں یہ سوال تھا کہ کیا یہ گراف جو بنا ہے یہ تھری کلربل ہے کہ نہیں یعنی کہ تین رنگوں کی مدد سے اس کو کلر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں یہاں پہ اصل میں میں نے آپ کو سولوشن دکھا دی لیکن یہ نہیں میں نے بتایا کہ یہ solution آئی کیسے انفارچونیٹلی اس کے لیے کوئی پولون ٹائم الگ جنرلی اویلیبل نہیں بلکہ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کچھ گراف تو ایسے ہیں جو کہ تھری کلربل ہیں ہی نہیں اب یہ چیز آپ پولون ٹائم میں پرو نہیں کر سکتے تھری کلربل ہے بھی نہیں یا یہ کہ یہ تھری رنگوں سے یا تین رنگوں سے کلر ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ ایک ہے جو کہ اب ثابت کریں گے فی الحال ہم اسٹیج پہ نہیں جائیں گے کہ اس کا وہ کمپلیٹ پروف اور اس کے ایلبردمس ہم ڈسکس کریں کہ تھری کلرنگ کیسے کی جاتی ہے آئیے میں آپ کو اب ایک اور مثال دکھاتا ہوں یہ کلر پرابلم کے حوالے سے وہ بھی کتنی پریکٹیکل نوعیت کی ہے اور وہ ہے سیلولر کمیونکیشن یہ آپ کے موبائل فون اس کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پورے ریجن جس میں آپ نے سیلولر کوریج یا موبائل کوریج دینی ہے اس کو آپ ہیکسنل سیلز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جس کی بنا پہ اس کو سیلولر کمیونیکیشن کہا جاتا ہے اور یہ دیکھیے یہ سیلز جو ہوتے ہیں یہ ہیگان یعنی کہ سکس سائڈ فیگر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ٹریک کرنا ہوتا ہے کہ ایک یوزر جو ہے کس سیل میں ہے یہ سرکولر تو ہوتے لیکن اس کے درمیان میں پھر وہ باؤنڈریز آ جاتی یہ ریکٹینگولر بھی ہو سکتے تھے لیکن زیادہ افیشینٹ جو چیز ہے وہ ہے ہیگنل uh, سیلس اب یہ ایک شہر ہو سکتا ہے ایک ریجن ہو سکتا ہے ایک ملک ہو سکتا ہے دوسری یہ بات کہ ہر سیل میں ایک ریسیور اور ٹرانسمیٹر ہوتا ہے یہ جو ہے آپ کے موبائل فون کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے فرض کریں آپ اس سیل میں ہیں تو اگر آپ کا موبائل فون آن ہے یا آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا سگنل اصل میں اس ٹرانسمیٹر ریسیور کے پاس جائے گا اور پھر یہ جتنے ٹرانسمیٹرز اور ریسیورز ہیں یہ آپس میں کسی بیس سٹیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک نیٹورک بن جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہر سیل کو جنرلی آپ مختلف فریکوینسیز دیتے ہیں اور چونکہ آپ موبائل ہیں تو آپ اگر اس سیل میں کال شروع کرتے ہیں تو آپ اس ٹاور کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں لیکن فرض کریں آپ موٹر سائیکل یا گاڑی پہ جا رہے ہیں اور آپ چلتے ہوئے اس سیل میں آ یہاں پہ آ کے جب آپ اس باؤنڈری کو کراس کریں گے تو جو بیس ٹیشن ہے وہ ریکگناز کرے گا کہ اب آپ اس سیل سے نکل کے ادھر آ ہیں تو آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا کہ اب آپ کی کمیونیکیشن یہ ٹاور ہینڈل کرے گا فرض کریں یہاں سے آپ اب ادھر آ جاتے ہیں تو جب ادھر آئیں گے تو یہ ٹاور جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن کو ہینڈل کرے گا اب یہ ساری کمیونیکیشن جو ہے یہ فریکوینسیز یعنی کہ وہ ریڈیو ویوز کے ذریعے ہو رہی ہے اور کرتے یہ ہی ہیں کہ آپ ان سیلز کو مختلف فریکوینسیز دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ ایک ریجن سے یا ایک سیل سے دوسرے سیل میں چلے گئے ہیں اور جب آپ دوسرے سیل میں جائیں گے تو ایک اور فریوینسی جو ہے وہ استعمال ہوگی یہ وہ ریڈیو کمیونیکیشن ہے اور موبلٹی آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے آپ حاصل کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس فرض کریں یہ جیسے ایک دو تین چار پانچ چھ سیلز ہیں ان کو میں نے فریکوینسی دینی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ میں ہر ایک کو ایک مختلف فریکنسی دے دوں اس کو ایک جیسے کہ میں نے رنگوں سے دکھایا ہے کہ ہر ایک کی جو ہے وہ مختلف ہے اس میں اب کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ ادھر جب بات کریں تو اس کی فریکوینسی استعمال کریں جب آپ ادھر ہیں تو اس کی فریکوینسی جب ادھر ہیں تو اس کی فریکوینسی لیکن اب یہ سوچیے کہ اگر یہ سیلز جو ہیں یہ 6 نہیں مے بی چھ سو یا چھ ہزار بن جاتے ہیں تو کیا آپ چھ ہزار استعمال کریں گے اتنی فریکوینسیز تو شاید اویلیبل ہی نہ ہوں بلکہ ایسا ہے کہ یہ جو فریوینسی بینڈ ہوتا ہے یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یہ کمرشلی حاصل کرنا پڑتا ہے جنرلی گورمنٹ سے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ منیمم نمبر آف فریکوینسیز آپ تلاش کریں جس کی بنا پہ یہ سیلر کمیونیکیشن ممکن ہو اور وہ پرابلم کچھ یوں بنتی ہے یہ جو ٹرانسمیٹرس ہیں یہ جنرلی بہت پاورفل نہیں ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اس ٹرانسمیٹر کا جو سگنل ہے اگر آپ تقریباً یہاں پہنچ جائیں تو ڈسٹنس کے حوالے سے وہ اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ اس ٹرانسمیٹر کا سگنل اس کو ٹوٹلی totally ڈومینیٹ کرے گا یعنی کہ اس کا سگنل اسٹرینتھ کے حساب سے اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے سگنل کی تھوڑی سی جو انٹرفیئرنس ہے وہ شاید آپ کو تنگ نہ کرے مطلب یہ کہ ادھر جو فریقوینسی ہے وہ میں یہاں پہ بھی استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دونوں نیبرز ہیں اسی طرح اگر اس کو میں دیکھوں اور ان دونوں کو دیکھوں تو یہاں جو فریکوینسی ہے وہ یہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے البتہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی اصل میں یہ جو سگنل ڈیگریڈیشن ہے اور جو کوڈریٹک ایکچولی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ ڈسٹینس کے حوالے سے بڑھتے جاتے ہیں یہ کواڈریٹکلی کم ہوتی جاتی ہے سگنل اسٹرینتھ یہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے ایک ریجن کو سیلس میں ڈیوائڈ کیا ہے واٹ از دا مینیمم نمبر آف فریوینسیز ریکوائرڈ فار کمیونیکیشن یعنی کہ اس پورے ریجن میں جتنے سیلز ہیں ان کو میں فریوینسیز اسائن کروں اور وہ منیمم نمبر کیا ہے کیا وہ چار ہے پانچ ہے 6 ہے یا تین ہے پھر وہی بات یہ کیسے ہم حل کریں کہ منیمم نمبر ہے کیا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ بلکہ رنگ آپ کو نظر آ تو یہ بھی ہم گراف کلرنگ سے سالو کر سکتے ہیں کہ ہم اس پرابلم کو ایک گراف پرابلم بنا دیں گے اور وہ بڑی آسانی سے ہر سیل کو ہم ایک ورٹیکس بنا دیں گے اور اگر ایک سیل کا کوئی نیبر ہے تو اس کے درمیان ہم ایج ڈال دیں گے اب یہ پرابلم دیکھیے کیسے فارمولیٹ ہوتی ہے یہاں پہ یہ باتیں جو میں نے ابھی ڈسکرائب کی تھی ان کا ذرا جائزہ لے لیجیے کہ ہر سیل میں در از ون لو پاور ٹرانسمیٹر پر سیل فریکوینسی ری یوز بیکاز آف لمیٹڈ اسپیکٹرم ہینڈ آف موونگ ٹو ادر سیلس اینڈ کو چینل انٹرفیئرنس ٹرانسمیشن آن دا سیم فریوینسی یہ وہ ساری پرابلمس ہیں یا جو صورتحال آپ کے سامنے کہ ٹرانسمیٹر لو پاور ہیں فریکونسی جو اسپیکٹرم ہے وہ لمیٹڈ ہے آپ نے ری یوز کرنا ہے پھر یہ کہ ایک سیل سے دوسرے پہ آپ نے ہینڈ آف کرنا ہے اور فائنلی یہ بات کہ اگر آپ بہت قریب ہیں تو ان کے درمیان انٹرفیئرنس ہوں گی تو اب آئیے اپنی پرابلم کی جانے یہاں پہ ایک ریجن کو میں نے سیلز میں ڈیوائڈ کر دیا اب یہ شہر ہو سکتا ہے یا جو بھی حالات ہیں اس میں یہ پرابلم بنی کہ میں نے ریجن کو اس طرح دیکھیے ہیکسگنل سیلز میں ڈیوائڈ کر دیا اب جو پرابلم ہے وہ ہے ری یوز ڈسٹینس کی کہ the between two cells using the same channel for چینل signal to noise ریشو مطلب یہ کہ مجھے فریکوینسی ایلوکیشن کرنی ہے اور وہ اس طرح کہ اگر اس سیل کے اندر جو ٹاور ہے یا ہر سیل میں جو ٹرانسمیٹر ہے اس کی کو خاص پاور ہے تو اس پاور کو دیکھ کے کتنے سیلز میں دور جاؤں تو میں اس فریکوینسی کو دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں یعنی کہ یہاں سے یہاں تک جب میں جاؤں تو پھر میں اس کو ری یوز کر سکتا ہوں یا اگر یہاں پہ ایک فریکوینسی ہے تو شورلی یہاں پہ جو کہ کافی دور میں وہ فریکوینسی دوبارہ حاصل یا استعمال کر سکتا ہوں تو یہ جو ری یوز ڈسٹنس ہے یہ اصل میں وہ پرابلم ہے کہ یہاں پہ اب میں نے جو کلرنگ آپ کو دکھائی ہے وہ ہے منیمم ڈسٹینس 2 کی بنا پہ اگر الاؤڈ ہے کہ دو ڈسٹینس یا ٹو سیلز ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں فریکوینسی یعنی کہ دو سیلس اگر ایک دوسرے سے ایک سیل ڈسٹنس اوے ہے تو آپ وہی فریکوینسی دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں تو اصل میں صرف تین فریکوینسی درکار ہیں اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر یہ سیل کو میں لوں جو کہ بلو ہے میں نے کلر کر دیا ہے یہ والا سیل اس سے ایک سیل ڈسٹینس ہوئے ہے اور یہ والا سیل جو ہے اس سے دو ڈسٹنس ہوئے ہے اسی طرح اس کو آپ لیں تو یہ والا اس سے ٹو سیلز اوے ہے یہ والا بھی ٹو سیلز ہوئے ہے یہاں پہ اب یہ ہوا ہے کہ دیکھیے کہ اگر میں اس کو بلو کہتا ہوں تو اس کو بھی میں بلو استعمال کر سکتا ہوں لیکن یہ جو ٹو سیلو وے ہے اس کو فی الحال میں نے گرین ہی رکھا ہے لیکن دیکھیے کہ اس پورے ریجن کو میں صرف تین فریکوینسیز کے حوالے سے پوری اپنی سیل کمیونیکیشن کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میرے جتنے ٹرانسمیٹرز جو ہیں یا اس ان سیل سیلوں میں جو لگے ہوں گے ان کی پاور اتنی ہے کہ اگر آپ اتنا ڈسٹنس دور جائیں تو کوئی اوور لیپ یا ان میں فریوینسی انٹرفرنس نہیں ہوگی اگر یہ آپ مجھے بتاتے ہیں تو پھر میں اس سیلولر ریجن کو تین فریکوینسی سے کور کر سکتا ہوں یعنی کہ ان کے حساب سے یہ سیل جتنے بلو سیلز ہیں ان کو میں نے ایک فریکوینسی اسائن کر دی یعنی کہ فریکوینسی ایکچولی ری یوز کی یہ جتنے گرین ہیں ان کو بھی میں نے ایک ہی فریوینسی اسائن کی اب ہوگا کیا اگر آپ اس سیل میں موٹر سائیکل یا گاڑی پہ اپنے موبائل کے ساتھ ہیں تو جس فریوینسی پہ آپ ادھر بات کر رہے ہیں جب ادھر جائیں گے تو فریکنسی چینج ہوگی جب ادھر آئیں گے تو وہی فریکنسی جو ادھر استعمال ہو رہی تھی وہ اب استعمال ہوگی لیکن آپ کا سیل جو ہے وہ مختلف ہے اب دیکھیے اس فریکوینسی یوز ری یوز کا فائدہ کیا ہوا ایک یہ کہ آپ کو صرف تین فریکوینسیز استعمال کرنی پڑی دوسرا یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سیل فون ہے یہ پھر اتنا کمپلیکس نہیں ذرا یہ سوچیے کہ اس کو چھ ہزار ہینڈل کرنی پڑے تو پھر شاید وہ اتنی چھوٹی چیز نہ ہو اس کے چھوٹے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو فریکوینسی کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ فریکوینسیز جو ہیں وہ ہینڈل نہیں کرنی پڑتی اب آئیے میں آپ کو وہ گراف بھی دکھا دیتا ہوں جس میں وہ ایجز اور نوٹس والی بات ہے جس میں پھر وہ کلرنگ پرابلم اب آپ کے سامنے آ جائے گی وہ اس طرح ہے کہ منیمم نمبر آف فریکوینسیز کو میں نے کلر سے کیا اور اب دیکھیے میں نے یہاں پہ اب وہ گراف بنا دیا ہے اور گراف اس طرح بنا تھا اصل میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا میں نے یہ تھا کہ وہ جو جونل پرابلم تھی جس میں یہ سارے سیلس ابھی ان کلرڈ تھے یعنی کہ خالی تھے ہر ورٹیکس کو میں نے لے کے ایک سیل میں ڈال دیا تھا یعنی کہ ہر سیل ایک ورٹکس بن گیا تھا اور ایک ورٹیکس کے ساتھ جتنے سیلز نیبر ہیں ان کے ساتھ میں نے یہ ایجز بنا دیے نیبرہڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ ان سکس سائڈ جو اس سیل کی ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یعنی کہ اس سیل کا اس کے ساتھ اس کا اس کے ساتھ اس کا اس کے ساتھ اس سے دیکھیے یہ جو گراف بن رہا ہے کتنا ریگولر سا اس کا پیٹرن ہے اب یہ کہ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر ڈسٹنس ری یوز ڈسٹینس ہے یعنی کہ اس ورٹیکس سے لے کے اگر ادھر تک میں جاؤں تو میں جو سگنل اسٹرینتھ ہے وہ اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ میں فریکوینسی ری یوز کر سکتا ہوں تو دین واٹ از دا مینیمم نمبر آف فریکوینسی ریکوائرڈ ٹو یوز ان دلولر ارینجمنٹ یا یہ کہ given دس گراف از دس گراف 3 کلربل اور ناٹ اب دیکھیے کس طرح ہم نے ایک پروبلم اپلیکیشن ایک ریئل پرابلم جو کہ ایکچولی ہم سامنے ہمارے موجود ہے ہم موبائل کمیونیکیشن استعمال کرتے ہیں یہ وہاں سے آئی ہے پروبلم کہ کیا تین فریکوینسیز کی بنا پہ آپ یہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں کہ نہیں ایکچولی یہ تین سے تو نہیں ہوتی یہ ٹاورس کی جو یا ٹرانسمیٹر کی اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ان جنرل ری یوز ڈسٹینس جو ہے تین یا چار ہوتا ہے اس کیس میں تین فریکوینسیز درکار نہیں ہوتی ایکچولی زیادہ ہوتی ہیں اس کی بھی مثال دیکھ لیجیے یہاں پہ اب میں نے ایک ریجن کو سیلز میں پھر ڈیوائڈ کیا ہے جیسے کہ میں نے ارض کیا وہ کوئی شہر ہو سکتا ہے یہ شہر کا کوئی حصہ ہے یا ملک بھی ہو سکتا ہے سوال آپ کے لیے یہ ہے ری یوز پیٹرن مجھے بتائیں اگر وہ جو ری یوزبلٹی ڈسٹینس تین ہے یعنی کہ ایک سیل اس کا نیبر ایک ڈسٹینس اس کا ایک اور نیبر ٹو ڈسٹینس اور اس کا ایک اور نیبر تین ڈسٹینس اوے یہ چار جو ہیں ان کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو سگنل اسٹرینتھ ہے وہ اتنی ہے کہ تین ڈسٹینس اوے جو سیل ہے وہاں تک انٹرفیرنس ہو سکتی ہے فی تو یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میں نے ڈیسیزن پر نہیں بنایا ہے میں اس کو بنا سکتا ہوں کہ کیا یہ گراف کلربل ہے تین رنگوں سے اگر ریزبلٹی ڈسٹینس جو ہے وہ تین ہے لیکن پہلے یہ سوچئے کہ اس کی گراف پرابلم بنے گی کیسے یہاں پہ ورڈسیز تو صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ سیلز ہیں البتہ یہ جو درمیان میں کنسٹرینٹ ہے تین ڈسٹینس اوے کا اس کا کیا مطلب ہوگا یہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں بس یہ ذرا سوچیے گا کہ کنسٹرینٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو اس کا نیبر ایک ڈسٹنس ہوئے یا اس کا نیبر دو ڈسٹنس ہوئے یا اس کا نیبر تین ڈسٹنس ہوئے یہ تینوں جو ہیں یہ وہ فریکوینسی استعمال نہیں کر سکتے جو کہ ایک سیل استعمال کرتا ہے تو اس کا اب آپ گراف بنائیے اور پھر اس گراف کو اب آپ نے منیمم نمبر آف کلر سے کلر کرنا ہے اور مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ منیمم نمبرس کتنے ہیں اور اگر میں چاہوں تو اس کو ایک ڈسیزن پرابلم اس طرح بناؤ کہ یہ سیلولر اسٹرکچر جو ہے جس میں ری یوزبلٹی ڈسٹینس ہے یعنی کہ تین سیلس یا اس سے زیادہ اوے سیلس جو ہیں وہ وہی فریکوینسی استعمال کر سکتے ہیں کیا یہ تین رنگوں سے میں کلر کر سکتا ہوں کہ نہیں دوسرا میں پوچھ سکتا ہوں کہ چار رنگوں سے کر سکتا ہوں کہ نہیں یا پانچ رنگوں سے وٹ از دا منیمم نمبر ریکوائرڈ اس کا میں حل آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن پرابلم کے بارے میں یہ ضرور سوچیے گا کہ اس کو میں اب ایک گراف پرابلم کیسے بناؤں گا جیسے کہ میں نے ٹو ڈسٹینس اوے والی جو پرابلم تھی اس کو ایز اے گراف بنایا تھا اب یہاں پہ میں نے اس سیل اسٹرکچر کو لے کے اس میں جو منیمم number of colors ریکوائرڈ ہیں وہ لے کے ایکچولی یہاں پہ سیلس کو رنگ بھی دیا ہے اور کوشچن وہی تھا کہ اس کا جو گراف جو بھی بنے گا جس میں یہ ری یوز تھری کی کنڈیشن ہے کہ تین سیل جو ہیں وہ آپس میں اگر نیبرس ہیں تو ان کا رنگ ایک جیسا نہیں ہو سکتا یہ اس کا حل ہے اور اس میں اصل میں ایک پیٹرن ہے جو کہ ریپیٹ ہو رہا ہے میں نے یہاں پہ یہ پیٹرن دکھایا ہے پھر یہ پیٹرن دکھایا ہے یہ بلوک بلوک جو ہے سیلس کے یہ اب ریپیٹ ہوں گے اور اس میں دیکھیے کہ اگر اس سیل کا رنگ پنک ہے اس کا جو ون ڈسٹینس ہوئے نیبر بلو ہے اس کا ٹو ہوئے نیبر جو ہے وہ یلو ہے اس کا تھری ڈسٹینس اوے گرین ہے بلکہ فور ڈسٹنس اوے بھی مختلف ہے اور پھر ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اسی طرح یہ بھی ہے اس طرح گھوم کے آپ اگر آئیں یا ادھر سے آئیں تو یہ تھری ڈسٹینس اوے جب ہو جاتا ہے تو پھر اس سیل کا وہی رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ تین ڈسٹنس اوے جو سیلز ہیں اب وہ وہی فریکوینسی استعمال کر سکتے ہیں یہ اب اس کا حل ہے اور اگر رنگ آپ گنے تو وہ بنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات مطلب یہ کہ اس کیس میں اگر ری یوزبلٹی ڈسٹنس 3 ہے یعنی کہ تین ڈسٹینس وے پہ جو سیلز ہیں وہ اب ری یوز کر سکتے ہیں فریکوینسی آپ کو سات فریکوینسی درکار ہوں گی اگر آپ نے یہ سیلر کمیونیکیشن کرنا ہے جس میں کہ یہ انٹرفیئرنس پرابلم نہ ہو تو یہ وہ مثالیں ہیں گراف کلرنگ کی ایپلیکیشنس کے حوالے سے جس میں ہم اگر پرابلم کو گراف میں کنورٹ کر دیں اور پھر اس کا حل اگر تلاش کرنا ہے تو وہ ہم یہ کلرنگ کے ذریعے یا یہ جو کلرنگ اسٹریٹجی ہے یہ استعمال کر کے ہم اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک جو پرابلم ہے وہ صرف کلرنگ کی نہیں بلکہ یہ سوال ہے کہ واٹ از دا مینیمم نمبر آف کلر ریکوائرڈ اور بلکہ جو اصل پرابلم ہم نے شروع میں کی تھی کہ کیا ان جنرل کوئی گراف ہو انڈریکٹ اس میں ہیں, ان میں ایجز ہیں کیا اس گراف کو میں تین رنگوں کی مدد سے کلر کر سکتا ہوں جس میں یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو کہ نو ٹو ورٹیسیز ہیو دا سیم کلر یہ پرابلم جو ہے اس کا حل جو ہے آپ پولانومیل ٹائم میں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں دوسرا کہ آیا یہ پرابلم حل ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں یہ تھری کلر پرابلم ایکچولی کافی مشہور پرابلم ہے بلکہ گراف کلرنگ کے حوالے سے میں جیسے کہ میں نے ارض کیا ایپلیکیشن اس کی کئی ہیں ہمارے کیس میں اب ہم اس کا حل تو نہیں تلاش کریں گے بلکہ ہم یہ ایکسپٹ کر لیں گے کہ تھری کلر پرابلم جو ہے اس کے لیے کوئی پالون ٹائم ایلگردم اویلیبل نہیں ہے دوسری یہ بات کہ اگر ہمیں کوئی سولوشن دیتا ہے ایک گراف جس میں تین رنگوں کی مدد سے کو کلر کیا گیا ہے تو ہم اس کو پولو نامل میں ویریفائی کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ واقع واقعی ویلڈ ہے کہ نہیں ان دونوں کی بنا پہ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو تھری کلر پرابلم ہے یہ ان پی کمپلیٹ جو کلاس ہے اس میں ہے اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے ایکسپٹ کرتے ہوئے کہ تھری کلر پرابلم جو ہے یہ این پی کمپلیٹ ہے اس کو لے کے اب ہم ایک اور پرابلم جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ وہ بھی این پی کمپلیٹ ہے ہم ریڈکشن پروسیس استعمال کر کے اس پرابلم کو بھی پروو کریں گے کہ وہ بھی این پی کمپلیٹ ہے یہ کاروائی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے گراف کلرنگ کے بارے میں آپ کتاب میں ضرور دیکھیے گا بقیہ کاروائی اگلے لیکچر میں تب تک خدا حافظ